بسم اللہ الرحمن الرحیم اعلان جنگ کیوں کہتے ہیں کہ ایک بار مجنوں بیمار پڑ گیا ایک بڑے طبیب نے معائنے کے بعد یہ علاج تجویز کیا کہ نستر لگا کر جسم کا کچھ خون نکال لیا جائے مرض شدید تھا نستر لگانے والے کو فوراً بلایا گیا اس نے نستر چبونا چاہا تو مجنو چیخ مار کر ایک طرف ہو گیا اور کہنے لگا خدا را اب میرے جسم کو نشتہ نہ لگاؤ تم اپنا حق الخدمت فیس لو اور مجھے میری حالت پر چھوڑ دو مجنوں کی یہ فریاد سن کر سب حیران رہ گئے اور کہنے لگے تم تو پہاڑوں جیسا صبر رکھتے ہو اور ہر وقت لیلا کی خاطر زخم کھاتے ہو آج یہ بزدلی کیسی مجنوں نے کہا بے شک مجھے زخم کھانے کی عادت اور تکلیف سہنے کا جنون ہے بلکہ مجھے تو مشقت میں مزہ آتا ہے مگر اب میں اکیلا نہیں رہا لیلا کی محبت اور یاد نے لیلا کو مجھ میں آبسایا ہے اب ہم دو روحیں ایک جسم میں رہتی ہیں اور میرا جسم لیلا کا جسم بن چکا ہے اس لیے اگر تم نے نستر چھبویا تو اس کی تکلیف لیلا کو ہوگی اور میں اسے تکلیف نہیں دے سکتا اس شکایت کو پڑھ کر بلا تشبیہ وہ حدیث شریف سمجھنا آسان ہو جاتا ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جس نے میرے کسی ولی کو تکلیف دی تو میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں بے شک اولیاء کے دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد اور محبت بستی ہے بس انہیں تکلیف دینا اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینا ہے یا اللہ ہمیں اپنے اولیاء کی قدر دانی کی توفیق عطا فرما اور ہمیں بھی اپنے اولیا میں شامل فرما آمین